پھر جب ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسا کو دیا گیا کیا اس کے منکر نہ ہوئے تھے جو پہلے موسا کو دیا گیا بولے دو جادو ہیں ایک دوسرے کی پشتی امداد پر اور بولے ہم ان دونوں ہی کے منکر ہیں